موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا موسیٰ کی قوم میں اصل سلسلہ کلام بنی اسرائیل سے متعلق چل رہا تھا کہ بیچ میں موقع کے مناسبت سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت بطور جملۂ محترضہ آ گئی اب پھر تقریر کا رخ اسی مضمون کی طرف پھر رہا ہے جو پچھلے کئی رکو سے بیان ہو رہا ہے اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا بیشتر مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ موسا کی قوم میں گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق ہدایت اور انصاف کرتا ہے یعنی ان کے نزدیک اس آیت میں بنی اسرائیل کی وہ اخلاقی و ذہنی حالت بیان کی گئی ہے جو نزول قرآن کے وقت تھی لیکن سیاق و سباق پر نظر کرتے ہوئے ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کا وہ حال بیان ہوا ہے جو حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور اس سے مدعا یہ ظاہر کرنا ہے کہ جب اس قوم میں گوشالہ پرستی کے جرم کا ارتقاب کیا گیا اور حضرت حق کی طرف سے اس پر گرفت ہوئی تو اس وقت ساری قوم بگڑی ہوئی نہ تھی بلکہ اس میں ایک اچھا خاصا صالح انصر موجود تھا سوکل حجر بیج ست مین تے اشر بَجَسَتْ ند علی میں کُل قَدْ عَلِمَ كُلُّ شرب مَّشْرَبَهُمْ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 مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس تنظیم کی طرف جو سورہ معاہدہ آیت بارہ میں بیان ہوئی ہے اور جس کی پوری تفصیل بائبل کی کتاب گنتی میں ملتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے کوہسینا کے بیابان میں بنی اسرائیل کی مردم شماری کرائی پھر ان کے بارہ گھرانوں کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دس بیٹوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹوں کی نسل سے تھے الگ الگ گروہوں کی شکل میں مندم کیا اور ہر گروہ پر ایک ایک سردار مقرر کیا تاکہ وہ ان کے اندر اخلاقی مذہبی تمدنی و معاشرتی اور فوجی حیثیت سے نظم قائم رکھے اور احکام شریعت کا اجرا کرتا رہے نیز حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہویں بیٹے لاوی کی اولاد کو جس کی نسل سے حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے ایک الگ جماعت کی شکل میں منتب کیا تاکہ وہ ان سب قبیلوں کے درمیان شمع حق روشن رکھنے کی خدمت انجام دیتی رہے ان پر منو سلوا اتارا اوپر جس تنظیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ من جملہ ان احسانات کے تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی اس کے بعد اب مزید تین احسانات کا ذکر فرمایا گیا ہے ایک یہ کہ جزیرہ نمایاں سینا کے بیابانی علاقے میں ان کے لیے پانی کی بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام کیا گیا دوسرے یہ کہ ان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے آسمان پر بادل چھا دیا گیا تیسرے یہ کہ ان کے لیے خوراک کی بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام منوسلوا کے نزول کی شکل میں کیا گیا ظاہر ہے کہ اگر ان تین اہم ترین ضروریات زندگی کا بندوبست نہ کیا جاتا تو یہ قوم جس کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچی ہوئی تھی اس علاقے میں بھوک پیاس سے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آج بھی کوئی شخص وہاں جائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اگر یہاں پندرہ بیس لاکھ آدمیوں کو ایک عظیم شان قافلہ ایک ٹھہرے تو اس کے لئے پانی خوراک اور سائے کا آخر کیا انتظام ہو سکتا ہے موجودہ زمانے میں پورے جزیرہ نما کی آبادی پچپن ہزار سے زیادہ نہیں ہے اور آج اس بیسویں صدی میں بھی اگر کوئی سلطنت وہاں پانچ چھ لاکھ فوج لے جانا چاہے تو اس کے مدبروں کو رست کے انتظام کے فکر میں درد سر لاحق ہو جائے یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے کے بہت سے محققین نے جو نہ کتاب کو مانتے ہیں اور نہ مجزاد کو تسلیم کرتے ہیں یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل جزیر نمائے سینا کے اس حصے سے گزرے ہوں گے جس کا ذکر بائبل اور قرآن میں ہوا ہے ان کا گمان ہے کہ شاید یہ واقعات فلسطین کے جنوبی اور عرب کے شمالی حصے میں پیش آئے ہوں گے جزیرہ نمائے سینا کے طبعی اور معاشی جغرافیے کو دیکھتے ہوئے وہ اس بات کو بالکل ناقابل تصور سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی قوم یہاں برسوں ایک ایک جگہ پڑاؤ کرتی ہوئی گزر سکی تھی خصوصا جب کے مصر کی طرف سے اس کی رسد کا راستہ بھی منقطع تھا اور دوسری طرف خود اس جزیرہ نما کے مشرق اور شمال میں مالکا کے قبیلے اس کی مزاحمت پر آمادہ تھے ان امور کو پیش نظر رکھنے سے صحیح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان چند مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے جن احسانات کا ذکر فرمایا ہے وہ حقیقت کتنے بڑے احسانات تھے اور اس کے بعد یہ کتنی بڑی احسان فراموشی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم کی ایسی سری نشانیاں دیکھ لینے پر بھی یہ قوم مسلسل ان نافرمانیوں اور غداریوں کے مرتکب ہوتی رہی جن سے اس کی تاریخ بھری پڑی وَإِذْ قِيلَ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 اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے یاد کرو وہ وقت اب تاریخ بنی اسرائیل کے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ بالا احسانات کا جواب یہ لوگ کیسی کیسی مجرمانہ بے باقیوں کے ساتھ دیتے رہے اور پھر کس طرح مسلسل دباہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے